حاضمین اور نشی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ مفاد کیا چیز ہے اور مقالد کیا چیز ہے اور ان دونوں کا آپ وسلم سے کیا تعلق ہے اور چونکہ میں نے یقین میں سنا تھا کہ محمد کا پہلا حرف نیم اور آخری حرف ہے اور مقالد کا پہلا حرف نیم اور آخری حرف دال ان کو ملایا گیا لفظ محمد بنتا ہے تو ذرا اس کے بارے میں وضاحت کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر جیسا مفاتی اور مقالید دونوں کی چابی کو کہتے ہیں یہی لفظ تھا مفاطی اور مقالید کا ہی آپ کو اور بدل گئے میرے تو جو میری سمجھ میں آیا یہی سمجھ میں آیا ہے جی شکریہ مقالید بی چابیوں کو کہتے ہیں اور مفاطی کی اختلاف کھولنا بی چابی کو کہتے ہیں تو کچھ نمائان جیسا آپ نے فرمایا یہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ عید الکریم نے ارشاد دا مفاطی ہل غید اللہ کے نزد کے پاس ہیں غیب کی چابیاں تو صوفیاء نے اور شاق نے یہ دان فرمایا کہ وہ غیب کی چابیاں ہیں کیا تو مفاطی اور مقالید تو انہوں نے کہا کہ ان کو ملائیں تو محمد بنتا ہے تو اصل میں وہ چابی غیب کی ہیں ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی وہ ذات ہے کہ جو سارے علوم کا منبع ہے تو جو اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس چابیاں جائیں تو وہ چابی کیا ہے وہ آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں تو یہ بعض اس نے اس طرف اپنی تفافر میں اشارہ کیا ہے لیکن جیسا میں درس میں کر رہا تھا کہ انڈا کیا جا رہے بسنت کی بہار انڈو کیا پتا کہ آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تراشا دیکھے دیپنا ایک اور کو آئے نظر کیا نظر آئے کہاں دیکھے جو انتہا ہے اس کو کیا پتا چاٹا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں تو وہ غیب کی چادیاں ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم